صفا قسم ان کی جو پرے بان کر صف بناتے ہیں زجرا پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں تمہارا معبود <Korean> ایک ہی ہے رب وما ورب المشارق جو تمام آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے اور ان تمام مقامات کا مالک جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں دنیا بینک بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ ادا کی ہے وحفظاً من كل شیطان مارد. اور ہر شریع شیتان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے لا يسمعون الى الأعلى ويقذفون من كل جانب وہ اوپر کے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے دحورا عذاب واصب انہیں دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کو آخرت میں دائنی عذاب ہوگا إلا من خطف ثاقب البتا جو کوئی کچھ لے جائے تو ایک روشن اس کا پیچھا کرتا ہے اب ذرا ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کی ان کو تو ہم نے دار گارے سے پیدا کیا ہے جیسا اہ پیغمبر حقیقت تو یہ ہے کہ تم ان کی باتوں پر تعجب کرتے ہو اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں ادیرو کو اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت مانتے نہیں وہ ادیس اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں وقالوا ان هذا الا سحر مبين اور کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ا اننا بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا او اور بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ دادوں کو بھی کہہ دو کہ ہاں اور تم زلیل بھی ہو گے بس وہ تو ایک ہی زوردار آواز ہوگی جس کے بعد وہ اچانک سارے ہولناک مناظر دیکھنے لگیں گے وہ کالوں اور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت یہ تو حساب و کتاب کا دن ہے جی ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے شورین فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور ان کو بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ وقیف ہوں ان اور ذرا انہیں ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھا جائے گا مر کم کیوں جی تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے بل ہوں مستسلم اس کے بجائے یہ تو آج سر جھکائے کھڑے ہیں کو سلوم اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے کالوں کم کم ماں تحت لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آتے تھے کالوں بلم بل تکون وہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا اصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے فحق علينا قول ربنا اننا اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی ہے کہ ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے اوئی نم نو کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا ہم خود بہکے ہوئے تھے انشترک غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے ان مجرم ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں انہم اذا قیل لا الہ الا اللہ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ اکڑ دکھاتے تھے جن <مجنون> اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھے الجلحتی حالانکہ وہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی بل علی چنانچہ ان سے کہا جائے گا کہ تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا میں تجھے اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا الا عباد اللہ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اولاد اکل رز ام معلوم ان کے لیے طے شدہ رسک ہے سوا کی وومروم فی جن چین میوے ہیں اور نعمت بھرے باغات میں ان کی پوری پوری عزت ہوگی علی سرر متقابلین وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ایسی لطیف شراب کے جام ان کے لیے گردش میں آئیں گے بے لذت الز جو سفید رنگ کی ہوگی پینے والوں کے لیے سراپا لذت لفی ہے ينزفون نہ اسے سے سر میں خمار ہوگا اور نہ ان کی عقل بہ گی اور ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی مكنون ان کا بے داغ وجود ایسا لگے گا جیسے وہ گرد و غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٌ پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے کو لم ہم لی ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا لمن جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم واقعی ان لوگوں میں سے ہو جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہیں دین <لَمَدِينُون> کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں اپنے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا اول ہل پالیا وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کہ کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانگ کر دیکھنا چاہتے ہو فی سوائل پھر وہ خود دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو وہ اسے دوزخ کے بیچوں بیچ نظر آ جائے گا تردی وہ جنتی اس سے کہے گا کہ اللہ کی قسم تم تو مجھے بالکل ہی برباد کرنے لگے تھے وَلَوْ لَا نِعْمَتُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ اور اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو اور لوگوں کے ساتھ مجھے بھی دھر لیا جاتا افما نحن پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی إلا وما نحن سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا إن حقیقت یہ ہے کہ زبردست کامیابی یہی ہے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اسی جیسے کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ بھلا یہ مہمانیت اچھی ہے۔ یا زقوم کا درخت ان فتن تلمی ہم نے اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے ان شجروجوفی اصل جہین دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے جو دو زخ کی تہ سے نکلتا ہے ان سیا تین اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیطانوں کے سر ان ہم لمالی اون ملبوتو چنانچے دو زخی لوگ اسی میں سے خوراک حاصل کریں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے تم ان پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا آمیزہ ملے گا تم پھر وہ لوٹیں گے تو اسی دوزخ کی طرف لوٹیں گے انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا بہم یہ انہی کے نقشے قدم پر لپک لپک کر دوڑتے رہے ولا کدم اکس اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے ولا کد افیم اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے كان اب دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا مخل البتہ جو اللہ کے ورگزیدہ بندے تھے وہ محفوظ رہے اور نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھ لو کہ ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی اور ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رکھا فلری اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی سلام نوح کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو نوح پر دنیا جہان کے لوگوں میں انجل محسنی ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح سلا دیتے ہیں إنه من بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا وَإِنَّ ان مل شیاتی اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم بھی تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے ابھی وہ قومی جب انہوں نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو افکن دون اللہ ہی تری دوں کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا چاہتے ہو میں تو پھر جو ذات سارے جہانوں کو پالنے والی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے فنظر النجوم اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا سکی اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے فتولو چنانچے وہ لوگ پیٹ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے فراغ الہ فقال اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے معبودوں یعنی بتوں میں جا گھسے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو میں گم لو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں پھر وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ان بتوں پر پل پڑے اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے قال, اتعبدون ما تنحتون ابراہیم نے کہا کیا تم ان بتوں کو پوچھتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو واللہ خلقكم وما تعملون حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی قالوا بنو لہو بنیا نو ان لوگوں نے کہا ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو به اس طرح انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک برا منصوبہ بنانا چاہا لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں وہی وہ میری رہنمائی فرمائے گا ربی حد میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو فبشرناہ بغلام حلیم چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی فلما بلغ معاہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی بہ الله میں سابری پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا بیٹے میں خام میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں زبہ کر رہا ہوں اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے بیٹے نے کہا ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیش کے بل گرایا نہ ابراہی اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم تریا انجل محسنی تم نے خواب کو سچ کر دکھایا یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح سلا دیتے ہیں انبلا بھی یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم زبیحے کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا وہ چمک نہ آ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی سلام على ابراہیم کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو ابراہیم پر کذالک نجز المحسنین ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح سلہ دیتے ہیں ان انہو من عبادنا المؤمنین یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقُ ومن محسن وظالم لنفسه اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی اور ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور کچھ اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والے نوسا <وَحَارُون> اور بے شک ہم نے موسا اور ہارون پر بھی احسان کیا جین ہوں میں قوم ہوں اور ہم نے انہیں اور ان کے قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات دی ونصرناهم اور ہم نے ان کی مدد کی جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے ہم الكتاب اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی الصِّرَاطَ پستف <الْمُسْتَقِيم> اور ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی عَلَيْهِمَا فِي <الْآخِرِين> اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی سلام سے وہ رو کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو موسا اور ہارون پر ان کدل مسنی یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح سلا دیتے ہیں ان دن المکم بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ اور الیاز بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے اذ قال ألا جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کیا تم بال نامی بدھ کو پوچھتے ہو اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے اللہ ربکم ورب آبائکم الأولین اس اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے باپ دادوں کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں لَمُحضرون پھر ہوا یہ کہ انہوں نے الیاس کو جھٹلایا اس لیے وہ ضرور ازام میں دھر لیے جائیں گے إلا عباد اللہ البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں ہم نے یہ روایت قائم کی سلام ان یاسین کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو الیاسین پر اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح سلہ دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّ الْوُطَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً لوت بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے سارے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی تھی الجوزری سوائے ایک بڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی تم مرن پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا علیہم اور اے مکہ والو تم ان کی بستیوں پر سے گزرا کرتے ہو کبھی صبح ہوتے بل افل اور کبھی رات کے وقت کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی نیون المبس اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے از اب قل الفلکل مشرون جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے فساہم فکان من المدحضین پھر وہ قرہ اندازی میں شریک ہوئے اور قرے میں مغلوب ہوئے الحوت وهو ملیم پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جب وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے كان مِنَ الْمُسَبِّحِينَ چنانچہ اگر وہ تصبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے لَلَبِثَ الى يوم يبعثون تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا فن بدنا ہوں بلارو پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں ایک کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا کہ وہ بیمار تھے بچنا شجا چند اور ان کے اوپر ایک بیلدار درخت اگا دیا اوسل <يَزِيدُون> اور ہم نے انہیں ایک لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا پھر وہ ایمان لے آئے تھے اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اب ان مکہ کے مشرقوں سے پوچھو کہ کیا اے پیغمبر تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون یا پھر جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے الا انهم من افكهم يقولون یاد رکھو یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے کوئی اولاد ہے اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہیں کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کی ہیں ملکم کی فتح کم تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا انصاف کرتے ہو الا چک بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے ام سلطان مبین یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے اتو ان كنتم تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو جئی نو بین جن تین سب عالم تل جم لمخ اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتے داری بنا رکھی ہے حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے صبح اللہ میں کیونکہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے اللہ عباد اللہ البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے ان کم تبد <تَعْبُدُون> کیونکہ تم اور جن جن کی تم عبادت کرتے ہو تم آل ہی بین وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے اِلّا من هو صال اصول سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو قوم اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے وہ نو فو اور ہم تو اللہ تعالی کے اطاعت میں صف باندھے رہتے ہیں اور ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے لو عندنا من الأولين کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے فَكَفَرُوا بِه فسوف يَعْلَمُونَ پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اپنائی ہے اس لیے انہیں سب پتا چل جائے گا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور ہم پہلے ہی اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں ان کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی ان غالبوں اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں پتم لہذا اے پیغمبر تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ فسو فیو بس اور انہیں دیکھتے رہو انقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں سو so, جب وہ ان کے سہن میں آ اترے گا تو جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری صبح ہوگی وتول عنهم حتى حين اور تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ وَأَبصر فسوف سرفس اور دیکھتے رہو انقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے سبحان ربك رب نوبی ع ف تمہارا پروردگار عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں وسلام علی المرسلین اور سلام ہو پیغمبروں پر الحمد رب بلال اور تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پرور